مولویا جا کر دسیا امام حسین دا نظریہ پاک یہ مذہب ایسی کہ حاکم بدکار ہوے وہ لڑنا فرض ہے تو تے کو بندے ہیں بہویں نہیں کلی جان دے بہتر دن گیا ہوں کی چابت کرنا توجہ او دس دن امام پاک دا مذہب نظریہ سی بھی بدکار ہاتھ, دے ہاتھ دے نہیں آخ نہ رہے لڑنا فرض یہ ان جو دسیا تو خلاصہ ہی نہیں نا اور میں گا کہ مولا علی کا مذہب کی فر دسا خود شیا کا اپنا مذہب کی فر دسا کہ سنیا کے چار امام کی فکا کا مذہب کی ہوں میرے دوستو انہوں دسیا بھی مام حسین دا مذہب لڑنا فرض ہے تو میں سابت گا کہ مولا علی تو لے کے دا سنیاں سنیا سارے دا اور اج اپنا مذہب ہے کہ بدکار ہاکم لڑنا حرام ہے کیسی عجیب گل ہے امام حسین کا وہ دن دے بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے میں ثابت کروں گا اس محفل دے اندر کہ انہوں دا اپنا مذہب تے پچھوں سارا کتاباں مولا علی سمیت مذہب یہ ہے کہ لڑنا حرام ہے ہوں جو دسیا یہاں جو دسیا وہ ہے لڑنا فرض کی کرنا پیا یہاں جو دسیا وہ ہے لڑنا فرد تو یہاں اپنا مذہب یار کی کرنا کتاب فکیر یہاں کا اپنا مذہب ہے لڑنا حرام ہے ہوں سچی دسیا جی حسین کا مذہب فرد دسنا اپنا مذہب حرام بنا حسین پاک کے کام نو حرام ناڑا اے آنتی گستاخ ہے کہ میں گستاخ نام دو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کمینگی اخیر کی تھی کھڑے یا تے حسین پاک دا مذہب نظریہ लड़ना फर रहे बदकार दस के तना मजहब भी इो ही बना फिर कुछ होना मजहब बनाया है हराम है हुसैन पात्र काम में हराम आपके शर्म नहीं आती हाले भी कहें जैसी दुश्मन की गल चुप کیوں او میری گل سمجھ آئی اساں ہوں تاکی کیتا کہ نہیں مرادو گلت مذہب دس گلت دس لوگوں امام حسین کا مذہب نہیں سک لڑنا فرض اگر امام حسین کا مذہب لڑنا فرض ہوں نہ مرادو تے سارے امام شریعت امام حسین دے خلاف ہو جاتے وہ حرام کرنے کو شکل کاج کرو میرا مقصد یہاں چپ کرا شیشہ وکھا اور اپنے امام پاک اور اپنے سارے بزرگاں ان کا مذہب ایک وکھا اج کے بجوال سوئی تلک نہیں یہ ہے ہی دشمن اسلام کے دشمن پاک حسین کے میں ہو سکتے لیکن گل یہ میں سابت کرنا کہ تھی دشمن جے اور سڈے جو بزرگ مذہب سا دس ہے بڑھایا ہے. وہ مذہب امام حسین پاک کے نال ہے مخالف نہیں تول سمجھا ہوں تو خود سمجھدار ہو آپ سب تو پہلے پاک حسین کے گھر ویکنے میں سب تو پہلے مولا علی دا مذہب دسوں گا امام حسن نو امام حسین پاک نو اپنے مذہب کی سمجھ نہیں ہونی یار کی مرنا ہے بجلی گھٹے وہ فکیر بادشاہ بند ہمیشہ جلسہ جسلے ہے جلسے واسطے جو وقتی طور سے ضرورت ہونے دوروں جڑے کوئی لنگر کھان تھوڑا یہ جٹ جڑی نشست ہوتی ہے جڑی محفل ہوں یہ لذت نہ لینی ہوں یہاں بچار جڑا ہے او گوا دینا بہت زیادتی الله <laughs> <that's German> <volumes shake sighs> میرے دوستو مولا علی کا مذہب بیان کرنے لگا پہلا کرا دی کتاب پھر کرا سنیا دی کتاب دو ہی بولتی ہیں دونیں ہی بند کرتا جا نار تقبر نار رسالت حضرت سغیر جار تکبیر نار رسالت نار تحقیق خیزان خاجگان چشتہ بہشت حضور خواجہ خاجگان حضرت صغیر نامت برکا تو ملا لیا سرحان نار تقبیر نار رسالت نار تحقیق ناراسیا فیضان خاجگانے جشتہ بہشت حضور حکیم الومت خاجا خاجگان گان خاجہ غلام فرید خاجہ محبوب فرید جشتی سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ خوش خوشامدید خوش خوش اللہ اکبر رسول اللہ زند حضور خواجہ محمد شفیع چشتی سرکار زندہ باد سبان صبح نندان تشریف رکھو ملا ساتھیا ہے تشریف رکھو شیا مذہب کی آخری کتاب جس تو تھلے کتاباں ہون گیاں نہ وہ برابر دی ہونی ہے نہ اس تو کو ہونی سنی مذہب کی بھی آخری کتاب نہجل البلاغہ شیعہ مذہب دیو کتاب ہے شیعہ آخر نے قرآن تو بھی اچھی آدھے قرآن گلتی ہے یہ کوئی نہیں وہ نہ البلاغہ میرے سامنے اس نہج البلاغہ دے اندر نہجول بلاگا کے اندر مولا علی کا فرمان مولا علی نے فرمایا و نہ لا مِنْ أَمِيرٍ سمن أَوْ فَاجِرٍ اوفا جرن خارجیا آپ نے فرمایا فرمایا لوگان دا ہاکم بادشاہ ضروری ہے بھامیں نیک ہوگے بدکار ہو آخ لا بدھ علی نا سمن امیرن برمین مولا علی نے فرمایا بادشاہ ضروری ہے حکم ضروری ہے باوے نیک ہوئے، میں بدکار بھامیں بتکار مولا علی فرمے پیڑ شیعہ مذہب دی کتاب بچ کہ بادشاہ ضروری ہے باوے نیک باوے بدکار امام حسین دا مذہب کدکار لڑنا فرض ہے یہ شی کتاب ہے ہن سنیا دی آخری کتاب امام بخاری استاد دی بخاری شریف اس کتاب دیا روایتوں دی بھری پئی یہ امام دا نام مشہور ابن ابھی دی کتاب شریف السن جل مجلس علمی ارب کی چھپی دو جہاد لہاد یہ روایت ہے یہ چار سو پچوجا سفر چار سو انتالیس تھے بالکل جڑی گال شیاں کولے لابدل لا من امیرن برن او فاجرن لوگوں واسطے بادشاہ ضروری بھاوے نیک ہو بدکار ہو ہوں دی آخری کتاب چیا سنیاں دی آخری کتاب چیا فرمان مولا علی دا تو خود سمجھدار جو مولا علی فرمامن حاکم بھاوے بدکار کوئی نہ کوئی ضرور ہو بن گیا تو لڑنا فرق ہونا ہے یہ مذہب مولا علی کا مولا علی کا مذہب نہیں جس وہ حسین پاک بن گیا کا میری گل نہیں سمجھ رہا ہوئے؟ جو کوئی خود, خود کتابوں جانا نہیں کتابوں سمجھتا نہیں کتاباں لگے نہیں جانا رن اپنی چڈیا مسروف رہتا ہے تو اس بداق نو کی پتہ بھی اسلام اچھے لگے سو شیعہ اس دوسرے متفق نے کہ مولا علی نے فرمایا بادشاہ لوکا واسطے ضروری ہے بھاویں نیک ہوئے بدکار ہوئے یزید کو بدکار فرد کر لیتے ہیں تو بتاؤ مولا علی کے مذہب کے مطابق پھر بھی تو اس کے ساتھ لڑنا حرام ہے تو مولا علی کے مذہب کے مطابق لڑنا حرام ہے تو حسین کے مذہب کے مطابق لڑنا فرض کیوں بان گیا اور باپ بیٹے کو لڑاتے اور بے شرموں ہر سال وہ سر اصول کا قاعدہ ہے روایات آسار تار تطبیق اور توفیق اور موقع کی کوشش کی جاتی ہے کوشش کرو باپ اور بیٹے کا مذہب ایک دکھاؤ تو سانتی اور چنگی کوشش کیتی ہے ابے دا مذہب حسین پاک بیٹے دا مذہب اور ہالے شرم نہیں آتی ہال بھی الٹا سانو کہی جانے ہوں آ جانے آ یار خود اپنا مذہب کے رکھتے مولا علی دا ہوں پاس رکھ دو تحقیقات دے بیانات کی دے ایک سامنے کر دیتی کہ باپ بیٹے نو دنیا نو. کہ جناب کاب نتیجہ ہے ہوں اگے چلو یہ اپنا مطلب کہ سمجھتے ہیں <laughs> باہیں شیعہ باہم سونی توجہ ہے <laughs> اپنا مذہب کے لڑنا حرام ہے رکھو کیونکہ اج دق کتاباں نہیں بخا سکتے اسے مشاہدہ ہو پیش کریں گے تھی خود دیکھو کیا یہ ملک دے بادشاہ اے بدکار کوئی نہیں بولو تے صحیح وہ پتکار پتکار شرماؤ بزرگ لیکن سچی دسیا جی اجیا نسا حکومت لڑتا ویے بریلویا ویے जे आखण सा कोई नाकत नहीं आखना मुरादा इमाम हुसैन की ताकत आप ही तो दसने दो बहात्ता मुराद छेला तेरे घरू बहा नहीं निकल दे दसा जी दसा है अज्के पीर के घरू बहा निकल सन ملا دے گھروں کے نہ نکل سن بولو تے صحیح ذاکرا میں گھروں کے نہ نکل سن شیا میں مجھ تحدین دے گھروں کے نہ نکل سن جیسے خود آتے بابا بھام ایک ماں حسین نے فرمایا سر تن رہ بامے نہربان کرتے سر شرف اے امام حسین کا مطلب نہیں دس بس گئی تھانے سمجھ نہیں لگی میں حکومت والے بے وقوفی سے حیران عجیب سیانے لوگ ہوں سکولی وہ مولی تی را دکوت نہ لڑنا فرض جو کہ امام حسین کا مطلب مطلب یہ ہو بندے بندے کو اٹھو لڑو مرد حکومت دا لے دا ساتھ جی دا مسلا میں غوث پاک سہی تھی خلیفہ پاک ہن شیخ عبد المغی صحربی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہیں مسئلہ اٹھایا کہیں خلیفہ وقت کو آخیا خلیفہ وقت عباسی نے کہیا کہ ایسے یہ عبد المغیز حربی نا یہ تھے یزید کے تے بھائی دہی سے قدرتی شیخ عبد المغیز حربی تو خلیفہ وقت کٹھے تھے ایک محفلے تھے خلیفے سی میں آدان جو بادشاہ تیرے ورگا بدکار ہون فرض کہ وہ دن لڑن فرض ہے جلدی نہ آد ولد تنگا پہلے دیکھ دیکھتے سہی جو اگلے کیا نسا کیا ملا نہندار سے گل پائے گئے گل پائے گئے او والا مکالا ملائے اوترے اہل سنت مذہب تنیاد مکا کوئی نہیں سکتا اللہ پاک نے مذہب مبارک کو ایسا بنائے سب فکنے کی جڑ کٹ کٹوڑی اسا وہ پیش کی تھی بیٹھے ہوں انہیں اپنا مذہب لڑنا حرام ہے ही सारेल आखे तू यहा था उठी ना मुरादा इमाम हुसैन दम सब जो दसेंदा खड़ी वाल पूरा कर कहना भाई वै बस मुसलमान जो लोग लड़ो مذہب کیا ہے جا ہی بیٹھو تصا لڑن فر سمجھ دو حکومت کر لڑ فر سمجھ دو تو اٹھو اللہ بس یہ جتنا ہے اگان جو لوگ ہوں میں سے کتابوں اے یہ ہوں ڈسائم ہی جگ دے حالات مطابق جی سارے حرام اور اپنا مذہب حرام بنے بیٹھے حسین کا مذہب فرض دسے بیٹھے حسین جڑا حسین کم کرے اور فرض سمجھے تو کو حرام بیٹھا جیت والا, والا مطلب یہ نکلا جو امام حسین حرام کم کریں رہے گال بیٹھا کرے گا ہوں دیکھو میرے دوستو شیعہ مذہب د کتابیں شیعہ مذہب دسے کیا شیعہ مذہب اللہ او, او لڑن فرد دسے دے بادشاہ بدکار نال یا حرام دسے دے شیعہ مذہب دتاب عجیب گال اے ہے ہوں دکھا ہے جو حوالے کے بلے ہو سن پہلا حوالہ لیسا دے سن امام حسین پاک بیمار کر بلا زین البین شیا مذہب کے مطابق شیا مذہب دیا کتاباں ظاہر بات امام زین البدین کے پوتر نہ سہی پوتر کو اپنے ابے اب کا مذہب سمجھ آیا ہو سی کر بلا نہ آیا ہو سی نہ بڑوی رو سمجھ جائے توجہ سنا تخوی اللہ زندہ باد عجیب گل سنو کتاباں جنہوں نے آم سنیا بھی نہ بھی نہ سنیا دیکھنے پڑھن وال جی دیکھو رسالت الحقوق امام زین العابدین دی کتاب شیعہ مذہب رسالت الحقوق نام ہے ان دی شرح لکھیے ایران دے دن آلم سد ہسن قبن چی انہیں مذہب دا سید سکھا شرح کتاب اصل امام زین العابدین دی ہوں چ امام زین اللہ بدین نے دسے دس بادشاہ کا حق کیا ہے ریا تو اللہ سو حق سلطان رسالت الحق ہے نا جی مذہب مطابق امام زین اللہ بدین نے مختلف حقوق دس حق دس جی بادشاہ دا حق ہے باپ دا حق ہے ماں دا حق یہ ہے تے استاد دا حق ہے جی ہمسائے دا حق ہے حقوق صرف دسے نے سر وہ حقوق امام زین اللہ بدین ہے نا جی وہ آخو تے عربی ساری پڑھ چھوڑا حکو سلطانسی ولا تُعاذه ولا تُعا د ف نق فته ذلك عاقتهوعاق نفسك فرض حال مهن وَرضتههُ للهاق ت فيك وُ ت خلق نن تتكون موعين الله على ننفسسكشرق الله في ما تعائللييك منسو ولا قو تَ بالله امام زین اللہ بےدی پے فرمین بادشاہ اپنے شیعہ کو شیا مطلب کی کتاب جیسے امام زین اللہ بےدین اپنے شیعہ کو بے فرمین شیو بادشاہ والے واسطے آزمائش خیال کرا ہے نہ اندر جھگڑا ہے نہ ان لڑا ہے ان پورا خیال ہے والا رکھا بلا شرح لکھی ہے نا ایران بے بولا. ایک ایک لفظ دو شرح کریں کوئی بادشاہ بامے جدید ورگا ہوئی ہوک کے شیا امام زین پر پردرشن نہ کرائے کانڈ پ برا بولنے اجازت ہی نہیں اگو والا حدیث پیش کی کیتے ہی مسلے دو. لاتا بولا لا بلو لات وحسن الرو والے شکر وائن اسا پال ہی مل بال سبر وا ہم نک متن ین تک ملاح بحام فلا من تک بلو نک مت اللہ نک مت اللہ بل نبی فرمان دا بے حضور نے ہاک میں کو برا نہ بلا ہے ہاک میں کو گال ہی منگے نہ کدا ہے وہ نیکی کرے سن انہیں کو سوا مل سی تک کروا جائے اگر وہ برائی کرے سن دے ہونے اتے ہو سی تے صبر واجب ہے بادشاہ اللہ دا انتقام رب چاہدے دے گئے کرنے چاہتے بادشاہ ذریعے اللہ دے انتقام دا استقبال اللہ دے انتقام دا سامنا غضب غصے لڑائی نال کرا ہے آج تدرو آج بھی نیاز مندی کرا ہے لڑن تے بولن دی گلے بندے بولن دی نہ سچا ہے بادشاہ خدا کا انتقام تسان کن بدلہ گھننا چاہتے ہوں کے ذریعے حدیث سنا مطلب نا آپ سوچ گن شیعہ مذہبت بادشاہ برا ہوئے بکتار ہوئے زانی ہوئے شرابی ہوئے جو بلا ہوئے او کو مندہ بولن بھی جائز نہیں جو برائی کرے صبر کرن دا حکم ہے اون دے خلاف بولن دی جازت کہنی لڑن دی جازت کی تھا اوزی ہون مزید رسے نا ہی رسالت الحقوق دی شرح بادشاہک ہو سی بے نیک کو برا نہ برائے حالانکہ حدیث جی پیش کیتے وہ تو احتساف گلت فامی کا ازالہ تھیا کھڑے کیونکہ دے آیا کھڑے برا ہی کرے سی سزا ہوں تے صبر ضروری معلوم تھے برے کی گال چنگی کی گال تو نہیں پیچید چاہیے برا یا نہیں کر لیکن شیعہ مذہب دا وڈا ترجمان باقر مجلسی مشہور ہے باقر مجلسی دا ابا ہے ان کا نام ہی تقی مجلسی کیا کتاب دی دی جو لفتے کیا کیا سلطان وہ لکھا کرا بے رسالت القوف والظاہر انہو سلطان الجور اکمیاں امام دی عبارت دے ظاہر کوئی میں پتہ لگ دے جو آپ دا مطلب ظالم بادشاہ دی گا آدل تے نیک دی نہیں, نہیں, نہیں تقی مجلسی پہلی پہلے جو بادشاہ ظالم ہوئے تے زین اللہ پہ دین بھائی لڑن بھی نہ کرائے بولو تے صحیح. <سؤال> دا پوتر امام زین دین. دیکھن تو سی واقسی کربلا دیکھنے دماغ ہی واسطے ہوں تو گل ہی میں بیٹھے کریں جیفلیا بندہ کریں کتے دا بچہ علی تے حسین پاک کا بھڑوا۔ یہ بندے کو رب زندہ رکھنا حسین کی نسل پاک جو چلیئے یہ بندے تو نہیں لانٹیا وہ حسین پاک دا مذہب کربلا پہ جیڑی بڑی عجیب گال لکھی پیسے سنا یہ تو عجیب گال ہے تو اللہ خلف اللہ یقا لے اللہ یقا من ہو مخالف وہ كج... زین مطلب تقابلے چی تو خلاف اٹھسیں وہ تے تھی ظلم کرے سی لیکن جیرے ظلم کرے سی تھی ظلم کرن دا سبب کون بنایا تو اٹھنا لائے تو والتے تھی تھی بنایا ظلم دا مددگا وہ تھی خدا تے کو پکڑے سی با تو کیوں اٹھا ہاں میں نہ اٹھا ہاں نہ لڑے ظلم نہ کرے ہا اشیہ پہ لکھ دیکھ اور ہی دے مذہب دے مطابق ہی دی دے مطابق امام حسین مجرم بنے والی مطلب یہ نکلا نوزی مذہب دے مطابق امام حسین بنے مجرم کیوں جو او اٹھے تے یزید ظلم کیتا ج مذہب لکھا ہوے حسین پاک جیسا اٹھی جو ہاتھ مجرے ساکو دشمن حسین بولو تو صحیح مرو اللہ کے فضل اللہ جو کھوپڑے جو کھے ہیں وہ پہلے سمجھ ہیں بعد جی گال نہ کھے سن جو بلا ہزار بارہ پچھتاؤں بیٹھے وہ یہ کیا بیٹھوں آپ پکڑی سمجھنی بھی گال شیعہ مذہب دی کتاب روزت المتقین تقیم مجلسی لکھیا لا کے جی میں سنائے جو کرا تے تجرے بن سی لہذا چپ کرتے آرام نال کچھ نہ آخ نہ آپ ظلم کرا نہ زلم مجبور کری جگو ملے بیٹھو شیا مزم بزرگاں کو چاہیے سمجھا چھوڑ وضاحت کر چھوڑیں کہنے چاہدے دیکھو نا سی میں صرف اپنا جہ کالا دبا سالے تے لگا لا تھے میں بابا اے حسین لیکن ایک تو میں جی گال گال آدھالی یا اتمام میں گال کریں پیا شیعہ مذہب میں کتاباں بیان ورنہ میں کوئی لوڑ کیوں جو جو میں بیان کیتے اون دا مقابلہ شیعہ نہیں کیتا خدا دی شان انہیں کیتے جنہیں حسد دی لانت موت ملی ہوئی توجہ ہے لو سونیاں ہوں امام جافر سادک کا مطلب دسے حسین سی پوتے کا مطلب دسے پڑ پوتے دا کا شیعہ کتاب تبجو کرا ہے امام زین العابدین امام جافر سادق دیا گال ہی روت دی شرح لکھی باقر نے سی دی کتاب ہٹ گئی میرا فی شرح اخبار آلی رسول سن دے ونجو تر نمبر میرا تول نمبر 3 پچانوے سفا امام جافر تھا فکا جافری آد فقہ جعفریہ فرمایا ولا عالم نفی ہادان جہاد جبل امر تبل جمام جافر تھا دق نے فرمایا پڑوسی ہم کا خیال رکھنے والا جہاد امام جافر ساد فرمیندر ہی سا دے دور حالانکہ انہیں دور خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی ظالم بندہ جہل کو پیل سد کے ماریا مارے آپ بھی آہل بیت چن ابا خلیفہ منصور ابا امام جعفر صادق دے دورت امام اب آزم ابو حلیفا دور امام ابد اللہ پتر امام محمد ابراہیم گہان کو ابا سائی ابد اللہ کو ہسن کی لڑیوں جڑے چا تبر ٹبر پیاسا تڑپ تڑپ کے گیا شہید تھی گیا ہوں تو امام تھا صاحب حسین پاگ کا پڑپوٹا پیا دے, دے میرے نال بادشاہ بادشاہ نا لڑنا جہاد نہیں جہاد صرف حجے حج امرائ پڑوسی ہمسائے کا خیال رکھنے آپ اندازہ لگا امام حسین کا مذہب کیا ہے بول بول بول جی بول اکبر فائنل لا نہ کہیں آخلا جڑے زیدی فرقے د شیعہ زیدی فرقے نال تھوڑا جا اختلاف ہے جعفر صادق جہاد جائز نہیں او بادشاہ لڑنا جائز فرق سمجھتے یہ جائز نہیں سمجھتا فرق کتنا ہے امام جعفر صادق نے انہیں کو جواب دیتا زیدے کو ماں کمال میں جہاد فرض نہیں سمجھتا ایک بے ہاں कही دے, कही دی, جہانت کی دی وجہ اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا تلے باقر مجل پہ پہ لکھے امام نے دسے بادشاہ نل جہاد لہذا سبحان الله سبحان. ہاں زیا کوئی جعفر صادق جواب پہ مائل تو تاری جہالت کی وجہ چھوڑا تو جو لڑائی بیٹھو باقر مجلسی امام جعفر صادق جلد نمبر چھبیس نبی عبداللہ علیہ السلام قبل قیام القائم مہدی پیدا کیا ہوا پرانا لکیا ہوا کار امام غائب و قیامت دے جاؤ تو پہلے خلاف اٹھن بھی سچے جھنڈا جنڈا چاہے وہ تاغوت ہو سی شیطان سمجھا ہے نال نہ لگا ہے امام حسین دا مذہب لسنا لڑنا فرض کھ نہ رہے امام جافر صادق دا لسنا جو جڑا جنڈا چاہے بادشاہ دے خلاف سمجھا ہے شیطان گئے کون گئے اللہ اکبر کبھی ہر سمے لگے لو سونے ہوں ایک ہوتاب سیا مذہب امام زیندی لیکن شروع امام دا امام امام زین ان شروع کا فرمانے ان کا نام ہے سجا دیا امام سجا دکھا ومام زین البدی انیفا لکھے شیا مذہب جڑا شروع, یہ دے شروع امام جا فرسا دیکھتا فرمانا جا بلا یا مکرو ہے نا وشیا امام جعفر صادق نے فرمایا میں زمانے تو پہلے یا مائڈے زمانے تو بار جہ بھی سالے اہل بیت بی اٹھ سی کہیں بادشاہ دے خلاف ماں منتظر تذر دے آمن تہلے پہلے, پہلے, پہلے مٹا اٹھے حق جگا اٹھے مصیبت آن تے گھیر ویسے نوکو تے ادا اٹھنا اصل بیت شیا ابڑ خبردار مہدی منتظر تو پہلے سالے اہل بیت بچ بھی کوئی نہ اٹھ نسی بول مزہ پورا ہوں تو بولنا تو نہ رہے انہیں تو مزہ صاف لکھا کھڑے امام زین لابے دن تو لڑنا ہر میں اٹھا ہر میں گیلا ہر میں برا بولنا ہر میں سارا حرام میں وہ کڑے ڈس دن جو امام حسین آخیا کھ نہ رہے بہن جو مرضی لڑن فرض ہے وہ تو بولن جو کہ نہ رہے نہ سنیا والے پاسے دیکھ بھال چشتی دا مطالعہ دیکھ اللہ دے فضل کرم دیکھ میں جڑے بڑے حضرت صاحب کھانے گئی تحقیق دے میں بہاندہ گیا حضرت صاحب فرمے دن میرے چشتی صاحب کا اقیدہ سوفیال توجہ ہوں میں کیا کرے چار فا پہلے فکا ہنفیو پہلے امام آزم ابو ہنیفا کا مذہب دسے سن وت فکا مالکی مالک دا مذہب دسے سن وط فقہ شافی والے امام شافی دا مذہب دسے سن وط امام دی فقہ ہمبل امام احمد بن ہمبل دا مذہب دسے سن والا آخرے چیری مونج پاک دا مذہب دسے سن والا جی دندیل کتا دند خرکے دے والا پیر دند بیٹا خرکے سن ملے والا مکالا پنگے گھن نا او ترا بیعت کرنا سواننا بہت خود چلیا گڑے چل ہی رکھو کوئی مرے نہ مرے سارے پانچ کرے توجہ ہے سی ہو دو سونے تھے حنفی مذہب امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد سارے کا کیدائی کتاب ہے جی گواروں کا قیدی تہاوی آ امام ابو جعفر تہاوی امام بخاری دال دمند ترائی ہنفے دا کٹھا کیتے، ترا ابو حنیفا سی ابو یوسف سی امام محمد سے۔ شروع لکھے نے اتفاق آد ملا نرل خروج الا و بلا امورارو ندم فرمایا اسا ابو باب یوسف حنفی لوگ انہ دے اص بادشاہ لڑن جی سمجھتے مرے بدھو گئی انہیں کسالمہ کر و مرو چشتی دا حق حوالہ غلط ثابت کرو چشتی آدمی میرا نک کپو زبان کٹو جم تے جی ثابت کر سکتے جا جی نک کپئی بیٹھو چیشتی با آخر اخر راہ جو بھولیا اپنے راہ آ بولیا کئی کہہ نہیں آتا نک تے ہے لڑنا جائز نہیں سمجھتے اپنے بادشاہ الٹا بادشاہ واسطے دعا مانگو جو اللہ کو ہدایت دیا سا کو ہدایت دے کو ہدایت دیا ون من ہیں دی برداری تو سے جیڑی گال دے مطابق کرے سن ہزار منے منسو جڑی خلاف شرع کرے لڑسو خدا ہوں تبو ہنی ہن منفی بیٹھے ہو اور سنگی دے بے اپنے امام دا اور کیا آخری دل تے ہاتھ رکھ جائے دشمن ہے کیونکہ حسین کا مطلب تین فرم دے لگنا امام صاحب فرمیں گے حرام سمجھتے ہیں آ بڑ دلے را کسا امام حسین پاک دا مخالف ہے حسین دا دشمن ہے حسین آدھے لڑنا امام آدھے حرام آخسویں سورہ کو شرم نہیں آتی جہ میرے کو آنتی اپنے گھر کو دے دیکھ پہلے امام آزم دا مذہب آ گیا ہوں آ گیا امام شافی سی دانے کتنے لکھی کا پترا بس بھل ہے مکالم شوق اللہ وہ شافی مذہب چکی دا امام ام نکل دے اگیدا نقل کریں لکھیں دے جیویں ابو جعفر تحاوی ہنفند عقیدہ لکھیں دے میں او ابو الحسن اشعری ترجمانی فرمیں دے شافیان دے عقیدے دی الابانہ اچساف لکھیں دے فرمائیں دے بادشاہ دے خلاف جڑا اٹھے اصا ہوں گمراہ سمجھ ہیں کیا سمجھ ہیں گمراہ سمجھ ہیں اصا جائز نہیں سمجھ دے بادشاہ دے خلاف اٹھن کو شافیاں میں کتاباں بیٹھا آخری تھا کتاب تلے والے او ایک اوترا ہے اس تاریخ کی سب سے بڑی کتاب خطبات محرم وہ سوارا بچہ مرادا دیکھتے وہ نام مراد پترہ پہلے دیکھتے صحیح تیری اوقات کتنا کتاب تاریخ لزار ہزار ہزار ہزار غلطی ضرور ہو جائے تاریخ میں جیڑی آخس نا وی تو اگتاب نہ مائ سونا مالکی مذہب آ گیا رس بیٹھا مالکی مذہب دیا کتاباں ابدلکیزار دی، دی، فتح فتا سر جلد کی کتاب مالکی اتنی شرمکت سر ابن حاضر خلیل بن سہاق مالکی رحما اللہ ابادر وز آزاد ابن اویلا کیروان ج کو فتح حضرت مواویہ فرمائے اکبا بن عامر سی حضرت معاویہ اس علاقے دا حق اپنے مجاہدین دا امیر بنایا قیروان مغرب دے علاقے دا افریقہ دے نال اس علاقے جنگل بہت بڑا ہر بوزی جانور ویچے، حضرت اکبا بن عامر کو دے مجاہدین اردگی پی وسونا کی میں وو <سؤال> ات جنگل دے کنارے تھل تھل فرمیندر جتنا جانور ہے جنگل چھوڑ مجھو میں محمد کی امت وسے دنیا نجا ن اپنے بال بچے جی میں نہ اپنے بال بچے جئی میں شیر ہر جانور نکل گیا جنگل پار تھی گیا جڑا اتھا بخشے شہر اس کا نا کیروان ہے ہوں مالکی مذہب دا امام ہے بس جو ہے بولتے صحیح اثر کرے نا کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بن جائے سجنا توجہ فرمان امام مالک صحیح فرمان ہے اگر کوئی ظالم حکمران خلاف اٹھے فرمایا ڈول اللہ ظالم تو ظالم دے ذریعے بدلہ بدلا دے ظالم بادشاہ آئی ان خلاف جڑا اٹھا, اٹھا اے بھی ظالم اے اٹھن دی وجہ لال ظالم ہے، دوہیں کو چھوڑ دے اللہ انتقام گھنے ظالم تو ظالم دہ ذریعے ولا دوہیں تو انتقام گھنسی دے جہنم چاہ سٹے س <تصفح> اگر کوئی آکھیں عبارت پڑھتے سنا توجہ ہے رواعیسان ابن القاسم قال سوئے لما لکن الوالی ذاقام علی قائم يطلبوا بذل الدم ابي يدي الله يجب علينا ان ندفعوا ان ندفعوا غيره قال اما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم واما غيره فلا فدعه وما يريد منو ينتقم اللہ من ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم ينتقم من كلاه تلق تلق کرے تو, تو یہ سنا <laughs> <بحال اللہ laughs> لو امام مالکرا پورا احمد بن حمبل آ گئے جڑا سارے دا حدیث دا استاد توجہ کتاب سننا ابو بکر ابو بکر محرر مذہب امام احمد جویں محرر مذہب امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد نے ام محرر مذہب امام احمد ابو بکر خلال نے پورا ہک سونا باب بابل انکار آنخارا جا سلطان بادشاہ خلاف جڑا اٹھے خلاف بولن دا پورا باپ بنائے امام احمد فرمی دن کروج انکار بادشاہ خلاف اٹھنے امام احمد بن ہمبل شدید انکار فرمیدین وہ نہ اٹھائے یہ غلطی نہ کرا ہے حت एक एक کو مکے سو بایا ہزار با, پیدا کو دماغ پاگل نہ بس بہ جاؤ یا پیسے کسی دو ایک وقت کلی لو دی توجہ ہٹ تا خسر مسر اپنی رکھو ہاں توجہ ہے سونا محمد امام محمد سنکھ نے حالانکہ امام محمد وہ بندن جنہیں وہ روزے روزے دی حالت ہے کوڑے مارے بادشاہ میں وامون رشید میں آپ دے ساتھی کٹھے تھی آئے ترائے ترائے ظالمے میں دوری نے لٹھے ترائے تری اب باسی آپ کے آپ دے عقیدت مند ہے سونا اجازت لے لڑانا دی فرمینے نا ایک فتنہ رکیسو ہزار پیدا تھی بس میں بول مرین اے مذہب کہن دا امام احمد دا بیٹھا دے رضی اللہ تعالیٰ کہ ہون در سان غوث پانک دا تیرانارف پیر درسا الگ جا مشہور نام گنیا گوش پات میر فرمے آنت مذہب لسے سارے ہنفے کا شافی کا مالکے کا حملے کا سارے کا کٹا سارے اتفاق رسے مسلم وتی ہم خلف كل بر مین و فوج وم ولجا سارے اہل سنت نے اتفاق بادشاہ گل منی انہیں پچھوں نماز پڑھنی بہن نیک ہوے بامے بدکار ہوے نماز پڑھنی بھامیں عادل ہوے بہن ظالم ہو سمجھ بھی آئی لفظ سون سون آلے سنت کا شاہ پی آد ہمب لیا فرمے دن سارے بادشاہ بدکار بھی ہوگی جڑی گل چنگی کرے سی اسا منے سو ہوں پماز بھی پڑت بدکار غوث پاک کنے زیادہ پرہیزگار بھی خیال کری میں سارے امام حضرت ابو اجوب انساری سب کنے او بڑا نیک لوگ ہیں جی ہاں گل نہیں جی ہاں جو میں <متحدث> <متحدث> <mats> <mats> جب مسئلہ بیان کیا بھائی امام حسین پاک نے دنیا دی جنگ دے نماز پڑھیے جزید پیچھوں بولا اگو نہ تو تاندرو مداری نماز پڑھی حسین نماز پڑھیے پیچھو سچی دسا حسین دے بیٹھا منگ غوث پاک आप पैसे भौंकण आंस उछड़ मारनेस पास फरमे आले सुन इतफा के बादशाह भावे नेक होवे बदकार होवे पिछू नमाज पहली लाखी मिरासिया متاری نہ کہیںمام کا پتا ہے نہ بزرگ کا پتا ہے نہ ع پا جی خدا ڈروکی کر شرم کر ہو بیٹھو کئی بندے کو ایٹے زمین رکھنے والا مہر نقش بند سارے دا اتفاق جو بادشاہ بتکار ہوئے نماز کو پڑھنی پوچھی جہاں نہ پڑھتی <تصفح> مراد دا مطلب کوئی کنجر مندے کٹے آ کے بڑی غوث پاک چنگا ہی آتے جزیت جیسا ہوئے بدکار بتکار ہوتے پچھو نماز پڑھنا ضروری ہے سننے کی علامت <تصفح> مجدے بیٹو اللہ! دے لانتی, دے لانتی بیانات نتیجہ ہوں دے. آج مذہب منتشر تھی پیر دربار ہن سننی پیٹی نی پیٹی اوچ شریف ڈے میڈے وڈیرے اوچ شریف مرید آدے مشہور آ کے گیلانی نسل اپنے وڈیرے اور وڈیرے بھی او جڑے اللہ رسول دے ساری دنیا دی ہے جو اللہ رسول لوگ ہیں سچے بہبل ہک لکریہ ملتانی کہہ نہیں سچے شاہ رخ نے آلم سکے سچے کہے کیسے کا ذکر کرانت پہ لانتے برباد سارے مذہب اگے ہیں بے شک حوالے میرے مکے کہیں میں اجماعات یا کتابوں رکھنا جے اندر اجماع اگلی نقل کی از زواج رچ امام ابن حجر ہے تو میں مکی شافعین لکھے جو ایک کبیرہ گناہ ہے او پی سامنے ایک کبیرہ گناہ ہے بادشاہ کے خلاف اٹھنا کبیرہ گناہ کیڑا گناہ ہے گاہ گالی پہ کری تو لیکن ایک گال سمجھا لڑ کی اجازت کے بادشاہ کو حق آخنا لیکن اتنا ذرا وضاحت کرک مطلب کہ سکا جڑا حرام او کی بیٹھے تو ہون جو مرضی تھی حرام مرے حق کی اسلام کو زبان چوا دے سارے امام دا اتفاق ہوے۔ ال منکر ہو جہا کام سارے فکا حرام ہے وہ جہشاہ کرتے کلہ کر کے اللہ ہو. کیا کر کے کلہ کر کے سر آم نہیں کرنا کلہ کر کے کو آخر سی جناب تھے، شریعت حق لیکن ذہن رکھا جو کچھ میں آجا بیٹھا وہ اسلامی بادشاہ ہیں۔ اسلامی ہو گناہ گار ہوسان بچے گال کرے ہوں میرا دوست آ لڑن حرام ہک طاقت اور شرائط تو بیاں کرنے اوہ بیٹھا سن دیں جیڑا اللہ دے فضل کو پوری تحقیق بادشاہ کو हक आखने हक तो बात नहीं आखण तो बात नहीं शरायत अलग एक मौजू हराम बाकी सच आखण यह अल्लाह वाले का हमेशा दस्तूर रह गए तवजो है بقول القلندر ہزار خوف ہو لے زباہ دل کی رفیق ہزار خوف ہو لے زباہ دل کی رفیق ہزار خوف ہو لے زباہ, دل کی, ہو لیکن زباہ دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق جو ہے سہی وہ چیشتی چلو ای دس او جو نسے رہ گئے حسین دا مذہب بھائی پاک حسین دا بھی لڑنا فرض بدکار وہ تو غلط ثابت تھی گیا ہنے دا مذہب سے دا دس کیا ہے جے تو جھلا نہ ہوں میں سیاں نہ تے جو میں درس کی بیٹھا ہی تے کو سمجھ آ پے لگ بھی کیا تو سمجھ دیں جو امام حسین دا مذہب نہ ابو حنیفہ کو سمجھ جائے نہ مالک کو سمجھ جائے نہ شافی سنگھ کو سمجھ جائے نہ احمد بن حنبل سنگھ کو سمجھ جائے نہ غاؤس پاک کو سمجھ جائے نہ کہیں کو سمجھ جائے اے ایم حرام آکھی رکھے نے لڑنے کو حسین کہنی جو امام حسین چل اج کا کیا خیال ہے میرے علی بھی ٹکڑے بول کیا پیر سیال بھی ٹکڑے لالی سن کروڑ کا پتا ہوا جو امام حسین دا مذہب ہوئے اے لوگ پاک حسین توجہ یہ نبی شریعت پچھو رات دی ہی اندھیرا اجالا دکھ سکھا انہیں کیا گال کرا میں اپنی یاد اگر میں کو پتہ لگ لگوا لڑنا فرض کسمدار کر کے آدھا ہوں تک لڑ مر گئے کیے چاہ سارے تراپ تب پہ بیٹھوں سب جیلا ہر حکومت ہر بلا لے لو میرے کو میرے حضرت صاحب فرمایا بچے فرمایا چشتی صاحب اللہ کے محبوب نہیں فرمایا جو بہترین جہاد جابر سلطان لال لل نے نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو حق ہاں کا کھا جو ہے سونا سب میں ایک جاہل کو کیا پتہ میرے استاد کو کوئی پتا جن کو پڑھائے ذات بھی کر کے پتا کہنا نال لگا پتہ نہیں کہڑے سر بستا جوانی میں کھول چھوڑا میرا لولو لو گواہی دیسی جو دینجھاو احسان تے حضرت بندے سے ای چھوٹے میرا لو ل گوشت استدلال ہے کیا عجیب گال ہے وہ حضرت صاحب کو قسم رات بھی کر کے آدھا ایک ہوں میں سوال کیتا ہوے کو گال چڑچڑی ہونا آپ پہنچ گئے وت میں چیشتی صاحبہ نبی سے یہ نہیں فرمایا جو بہترین جہاد جابر سلطان نہ لڑن فرمایا حضور نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلما ہک آنے جسے میں کتاباں کھل جو حضرتہ حضرت اوہو کے وہ صحیح ثابت ہے عجیب گال شیعہ بھی وہ مذہب رکھ اوہو مذہب رکھ تو بابا ان پڑھائی مائنی زندگی لکھا میرے حضرت صاحب کو کتاب ہاتھ چاہتی ہوگی اخبار ہاتھ چاہتا ہو گئے. ٹی وی ریڈیو سنیا ہوگا میں جی. آہ. سونا توجہ امام حسین سین جس وقت خوفیالی خط وقت آپ نے ضرور ونیان دا ارادہ فرمائے اور حکومت فرمائے رجوع فرمائے ای گل شیعہ سنی سب متفق آلہ حضرت جو فتح فتاو فتا شریف جو امام حسین فرمایا واپس جسے جی تو میرے کو واپس ایک راوی آدبا بن سمان شیا کو ساڑھے انسما رجال ہے جام تک بوبی ہوں انکار کیتے ورنہ شیعہ سننی مذہب ترائے تریئے دے دہاں دے اتفاقے جی مام صاحب ترائے گالی کیتے میں کوئی واپس ونجن جو یا سارا حد ونجن جو یا میں کوئی یزید الگن جو میں بیعت کرے نہ علی یدہی ہون اگر کیا کہ سہی اقبہ بن سمعانہ دے جو میں نال رہی ہاں امام ایک گال کہنے کی تھی انہیں صرف جو میں ان واپس یا سارا اور گال سمجھا ہے خود سے آنے بیٹھے بیٹھو جس لیے اتفاقی گال, گال ہے جو آپ نے فرمایا واپس من تو بل خیال سے جڑا ہے پہلا ہے وہ تو چھٹ گیا کن چلتے ہوں جی آدمی نبی ختم پیام کافر دنیا کافر تھی پی ماںس سر نہ دین دے سارے کافر تھی بنجنا شکر دین بچا گڑا پو بھی میرا سیا میں تین گنے پوچدہ ہوں دس جڑی ماں کو واپس منجن جو ہوں دین آسر چارنی ٹکا مار اللہ کا بانہ انترے غلیل کر مارے اندے سادے سادے اسلام کسمیں تباہ کر دیتے ہیں نام مراد حقیقت صرف اتنا ہی امام حسین رجو فرما اپنے نال سوچے حکومت بناو عراق اپنی حکومت چلاو اسلام دا اپنا نظام قائم کر کے چلاو یہ چاہتے اچھا ہوں اتنا کوئی بڑو کے لفظ بولی جو چیشتی جنگ سیاسی عوام سیاسی جہ سیاسی لفظ واقف گندے مانے سیاسی جنگ تو شیتا نہیں ہوتے تڑے ماہول مہولت روانتی اسلام کی سیاست بہیے جہ تہذیب بدل دلے مستاپ مانی بدل بندہ جج جج دی زبان کاج کا ترجمہ دا انگلش ترجمہ جج کر لیکن کا پوت وہ جج گے قاضیاں کا سردار سمجھ میری لیکن اگریز لانسی قانون دے, دے اندر چپڑا بوجا ہلدی نسل برباد کر بلاندو پوتروا کام کہ ٹکر منگنا تو سکی جب رسول چل بیٹھو لو شرم کرو جج چیف جسٹس, جسٹس. تیرے اسلام جا نوکر بھی نہیں رکھ سکتا حدیث تک کیا جواب دے سی جو بخاری مسلم چنی اسرائیل <تصفح> کا نسوس ہو مو لمبیا بنی اسرائیل کی سیاست نبی کریں گے وہ لانپی دلیا سیاست دا دانے حفاظت انگریزی نظام انگریزی سکول سیاست دا ہے لانت سیاست دا ہے شرارت سیاست دمان ہے بین چاہا حرام نہ ہوئے او دا ودہ دان بن دے آ لانی آ تو پھلیا بیٹھی اکھ ان کھولی بیٹھی ماں نبی سی کے دور چ گنوے نبی فرمے دل جو بنی اسرائیل کے دان نبی ہوں چلے سیاست کا مانا حفاظت دیفاظت جان دی حفاظت مال دی حفاظت عزت دی حفاظت ملک کی سرحد دی حفاظت حفاظت یہ ہمیشہ اسلام والا بادشاہ کر سکتے اسلامی نہیں کر سکتا وہ چور کا پتر صرف لٹن چامن واسطے آ سکتے حفاظت و موٹی ڈوئی والا کنجارا موٹی ڈوئی والا مرتمان دے وہ تو امام مسین سیاسی جنگ ہی وہ کنجارا سیاسی جنگ بیٹھا دا لیکن دلہا سیاسی جنگ جہی جی حضرت محبیت محبیت مولا علی چی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دا پیغمبر پیغمر جسے اپنا وفا اپنا علم اپنا توجہ فرما اپنی دیانت داری ایمانداری مصر بادشاہ کو دکھا دی فرمین مصر دادشاہ بادشاہ میں مسکینگ خزانے کا وزیر بنا ری عزت ہرف نہیں عزت دزت کا تیرے مال کزانے کا بھی بحافل بڑھ رہا گال ہی میں کھولا بزرگ لکھے جی میں فرمائے دے یارن تجارت کر فروخت کرن خدا دے ذکر یاد تو غافل بزرگ لکھے الفرسانی لکھے فرمائنے جیڑا اللہ دا کامل مومن ہوزاروبار تے مسجد عبادت کو کیا اسلام کیا ہے سیاسی جنگ لیکن گلا سیاست کہ نبی ہائے اور کنہارا چاہے لوگوں کو ڈر چاہے تو لوگوں کو برباد کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی انگریزی سیاسی اتنا پوت لانا دیتے دیتے سیاسی انگریزی نہیں سیاسی نبوی محمدی نبی محمدیمان حسین تو امام حسین مذہب بنے جڑا تے شیئ سارے بنائے اوہو مذہب بنے لہذا سو کنجارا جائ کر کن رجو فرمائے وہ نہ دس ورنائی چوتھا امام زبین تو لے کے سارے آلے امامہ دا دشمن باندھارا باندارہ بیسے بنیائی بیٹھی ات الزام لینی چیشتی دشمن ہے ہر آپ نے شیشا مائیں دکھا دیتے دشمن حسین تم یا ہم تم یا ہم ہون والا دیکھی اگ سڑ سجیڈا باؤں ہے جو میں خلاف بولن ان کی حقیقت جو میں بیان کیتی کی سورج دکھائی بیٹھا جن ہی اگو بھی کہیں سوال کی حاجت ہی جا بیٹھا مکالا بیٹھا لیکن ہے بیان کر لیا کہ کوڈوا دے جو والا امام جی جزید کہنا ملو تے تدلا کیوں نہ میں کہڑے کہ لکھا لاتے یزید بدلا گئی وی کتاب لکھے نا الجا اللہ تارکل محجا امام محد سسپانی جنہوں کی ترقی ترقی حدیث دی کتاب. پچویں صدی دا محدث سے ماں بخاریاں وہ مسلے حدیث اپنی سند کریں لکھے جو بدلا ہے دربار ہے شاہ صاحب پشاور رحمان بابا رحمان بابا دربار ہے درویزا بابا زندہ کرام دے دربار بوہے عورت نہیں بن سکتی اگر بنے تو انہیں نالا کھلے طور طور طور طور طور طور طور اجازت کہیں جوان بار بار قائد یہ گیرت والا جان ہی عورت درویزہ بابا بار بار بار نے قصیدہ دا بردا کی شرح لکھیے چنے لکھے جو یزید بدلہ کرتا ہے امام حسین گھر پورا گیا مولا علی سی دے ستر بن حضرت حراویا دے بسرے دے آئے مولا علی دے بسرے دے حاکم نے جیڑے گھر بیٹھے آئے. گھر کو باہ لا سارے لارے تابے جو بزرگ سب بھا سڑ مولا علی سی بدلہ کیوں نہیں کی نمبر ایک حضرت عثمان دے قاتل مولا علی سے ہوں دے ہاں مولا علی سی بدلہ کیوں نہیں کی زاری زندگی بلا بلا جم جواب جب دینی راہ میکو سے میں چٹکی مار دے جواب دے دینا اگو حوالے بھی دیکھ میرے حوالے کیا ہے بارہ تکری تکری چودہ تکری خطبات محرم فلاں یہ انہیں دلیں اوقات ہے ہزور جوڑے پاک در سدکا قسم رات نہیں کر گیا نہیں ستا دیا کتاباں ماحول لکھیاں کتاباں میں چیز ہاتھ لاما نہیں گبارا نہیں کرنا پہلے سند دے دا تحقیق کرتا ہزار بار سوچے ہزار بار سوچے جڑے میں کوئی یقین تھی وی گال سٹ چھوڑے گا دنیا ساری آئی شکر خدا دا اللہ پاک نے ساکوں پاکے دا مذہب عقیدہ مسلک دی تے سمجھن دی توفیق بخشی حضرت صاحب حضرت. کی لا کر